الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ <يضحكون> پس آج اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑانے کا قیامت کے دن کافروں اور مجرموں کو یہ بدلہ ملے گا کہ مومنین ان کی ذلت و رسوائی دیکھ کر خوش ہوں گے اور گاؤں تکیوں پر بیٹھے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس عذاب جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جس میں مجرمین مبتلا ہوں گے تب رب الجلال مومنوں کو مخاطب کر کے کہے گا کیا کہ اب تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کافروں کو ان کے کفر و ظلم اور ان کے دیگر برے اعمال کا کیسا بدلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے صورت المومن آیات 108 109, 110 اور 111 میں اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے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 انی جزئی تو ملبرو انم حلفون اللہ تعالی جہنمیوں سے کہے گا تم سب پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے لیکن تم ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ اس مشغلے نے تمہارے دل سے میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ اپنی مراد یعنی جنت کے حصول میں کامیاب ہو چکے ہیں